وہ تور کتاب ہے مستور ربط سورہ تور زاریات پہلی سورہ میں تھا ان دین ال کے جزاب کے ہے اب بطور ترقی تاکید کے فرمایا ان عذاب کے مالحومن دا کے اس کو کوئی دفاع کرنے والا نہیں پہلے دین مچڑا تھا نا جزا اب کیا ہے عذاب کے بارے میں خلاصہ شواہد مجازات حقوع مجازات انجام کہیں تسلی منکرین کے شکوے اور طریق اور مناظر بالمشرقین یہ لکھو جی بطور و کتاب مستور شواہد مجازات قیامت آئے گی ایک کو بدلہ ملے گا تو اس کے شواہد ہیں شواہد مجازات یہ دلیل ہیں اس بات کی کہ قیامت آئے گی کسم ہے تور کی ٹور پیک کی کسم گوڑھے گی بھائی تور کے اوپر کس کی وہی نازر ہوئی تھی وہ علیہ السلام کی کتاب تورات ملی تو فرمایا کتاب طورات کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ قیامت آنی ہے قسم ہے تور کی و کتاب مستور اور قسم ہے اس کتاب کی جو لکھی گئی ہے بیچ ورک کھلے تھے رق معنی ورک منشور کا معنی کھلا ہوا قسم ہے اس کتاب کی جو لکھی گئی ہے بیچ بار کھلے گئے اس کتاب سے مراد یا تو لوح محفوظ ہے کیا مراد ہے جی تو لوح محفوظ میں قیامت لکھی گئی یا نہیں یا اس کتاب سے مراد نام امال ہے کیا مراد ہے ہمارے جو نام لکھے جا رہے ہیں کیوں لکھے جا رہے ہیں کہ ان کا حساب و کتاب ہوگا قیامت میں یہ دلیل ہے قیامت کی بل بیت المور قسم ہے بیت معمور کی بیت معمور کی کیا چیز ہے جی ساتویں آسمان پہ اللہ کا گھر ہے میں نے عرض کیا تھا کہ سب آسمانوں پہ خدا کے گھر ہیں اس بیت اللہ کی سیدھ میں پہلے آسمان پہ جو اللہ کا گھر ہے اس کا نام کیا تھا بیت الزا اور بھی نام ہے تفصیلوں میں لکھے ہوئے ہیں آخری کیا ہے بیت مامور تو قسم ہے بیت المور کی اس کی قسم کیوں اٹھائی وہ اس لیے کہ وہاں سے حضور پہ وہی نازل ہوتی تھی یا نہیں وہ جبریل وہاں سے وہی لے کے آتا تھا نا یہ بھی دلیل ہے قیامت کی بس مرفو کسم ہے چھت کی جو بلند کی ہوئی ہے وہ پہ مرفو کون ہے جی بلند کی ہوئی آسمان ہے آسمان کو اللہ نے بلند کیا وال باہر مسجور اور قسم ہے کس کی سمندر کی وہ سمندر جو بھڑکایا گیا ہے جوش مارنے والا ہے بھائی آسمان کے احاطے سے تم بھاگ سکتے ہو نہیں بھاگ سکتے سمجھے کہ صرف یہ بھی دلیل ہے کہ قیامت آئے گی تم نہیں بھاگ سکو گے اور یہ سمندر جو بھڑکایا گیا ہے یہ بھی دلیل کی کہ قیامت آئے گی کیونکہ قیامت کے دن یہ سارے سمندر کیا بن جائیں گے ارے آگ بنے گے وہ آگ بھی ہوگی یہ بھی آنا عذاب ربے کا لبا یہ جواب قسم بے شک عذاب رب تیرے کا واقع ہے نہیں ہوگا واسطوں کے کوئی دفع کرنے والا یوم تمور سماؤ مورا اور کس دن عذاب واقع ہوگا وقت وقوع عذاب جس دن کہ تھر تھرائے گا آسمان تھر تھرانا میری طرف دیکھو آسمان ایسے تھر تھرائے گا ایسے یہ ایسے ایسے تھر تھرا کے پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا ون شکت ادھر سماؤن شکت جس دن تھر تھرائے گا آسمان تھر تھرانا اور سیر کریں گے پہاڑ سیر کرنے فی میزل مقزبین انجام مجرمین ہلاکت ہوگی اس دن جشنانے والوں کے لیے اللہ زین یہ واس مقزبین مقزبین وہ ہیں جو بیچ بےودا گوئی کے کھیل کرتے ہیں جو بےحودا گوئی کے اندر کیا کرنے والے ہیں کھی تماشا مزا کے کرتے ہیں دین کے ساتھ اصل خوص کہتے ہیں ہوتا لگانا بےحودا گوئی کے اندر کھیل کرتے ہیں یوم یدعون اس دن دھکیلے جائیں گے ترم نار جہنم کے دھکیلا جانا فاجو کال و لحم حا فاجو کال و مقدر ہے کہا جائے گا ان کو یہ آگ ہے جس کی تم تکزیب کرتے تھے دنیا میں جو کہا جاتا تھا نا کہ قیامت آنی ہے جہنم ہے ایتیں پڑھ کے سنائی جاتی تھی تو ان ایتوں کو کیا کہتے تھے یہ جادو ہے کہا جی پر میں اب تو آنکھ سے دیکھ لیا آہ اب جادو ہے یا صحیح بات ہے اب اب شہر ہے کیا جادو ہے یہ یا تم نہیں دیکھ رہے اندے ہو گئے ہو سلوحہ داخل ہو جائے اس کے اندر صبر کرو یا ناصبر کرو المران صوا علیکم المران مقدر ہے دونوں امر برابر ہیں تمہارے اوپر سوائے اس کے بدلہ دیے جاتے ہو تم ان امال کا دن کو تم کرتے تھے یہ کس کا انجام تھا جی مقذبین کا ٹھیک ہے جی اب متقین کا انجام ہے ان متقین بے شک متقی لوگ ای بیان انامات لکھو کنارے پہ بیان انامات اور درمیان میں پھر نمبر دیتے جاؤ بے شک متقی جنات کے اندر ہو نمبر نمبرے بہشتوں میں باغات میں نئی نئی مانا نیمتے سامان ایش متقی بیج باغات کے ہوں گے اور سامان ایش کے پاک کے ہی خوش دل ہوں گے ساتھ ان چیزوں کے کہ دے گا ان کو رب ان کا اور بچائے گا اور رب ان کو رب ان کا گا جہنم نام سے یہ نعمت نمبارے کلو وش رب نعمت نمبر ان کو کہا جائے گا کھو پی وہ خوشگوار بس باب اس کے تومل کرتے تھے مت نمبر کتنی تین تکیا تک لگانے والے ہوں گے اوپر تختوں کے وہ تخت جو برابر بچھے ہوں گے بسا منہ برابر بزب جنا ہم نے مدن برکنی جی جا. اور بیاہ دیں گے شادی کر دیں گے ان کی ساتھ حورے این کے میرے عزیز این کی تحقیق تو کل پڑ چکے ہو نا آج ہور کی تحقیق پڑھ لو وہ بھی اسی طرح ہے فرق یہ ہے کہ این کے اندر جو تھا نا وہ او جنون تھا نا تو یا کا مقبل چاہتا میرا مقبل کا مقصود عین بد گیا اور ہور تو ہے نا اس کا مذکر ہے آور کیا ہے جی آور کہتے ہیں گورے مرد کو جیسے تم لوگ بیٹھے ہو اچھا اس کی منس کیا گی جی؟ گوری عورت ایک پھر افل فالا دونی کی جمع کیا ہوتی ہے ہورون آ جاتی ہے فولوم ٹھیک ہے جی تو ان کو شادی کر دیں گے کس کے ساتھ ہورے کے ساتھ گوری عورتیں موٹیاں کمالی ولین آ منو نمبر پانچ جی نمبر پانچ وصل اقربا رشتہ داروں کو بھی ساتھ ملا دیں گے میرے محترام یہ ہمارے بزرگ شہید ہیں حضرت مولانا محمد یوسف صاحب اللہ کی کروڑ رام نازل فرمایا ایسے بزرگوں کی جو اولاد ہے نا ان کے طریقے پہ چل پڑیں ان کے طریقے پہ چل پڑیں تو ان کو پھر بحشت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے طریقہ ان کا ہے طریقہ چھوڑیں نہیں آپ دیکھو حضرت کی اور آج جو آخر اتنی نیکی تو نہیں کر رہی کر رہی ہے اتنی نیکی بزرگی ہے کوتاحیاں ہیں لیکن الحمدللہ ایک طریقہ انہوں نے جاری کر دیا ہے یا نہیں اور خواب میں ان کو خوشخبری بھی ملی ہے پہلے کئی دفعہ میں کر چکا ہوں تو طریقہ نہ چھوڑیں ان کے طریقے پہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوتا ہیوں سے در گزر کر کے ان کو کن کے ساتھ ملا دیں گے اور بہشت میں بزرگوں کے ساتھ کہ بزرگ کے لیے یہ بھی تو خوشی ہے نا کہ میری اولاد اور عزیز میرے ساتھ ہونے چاہیے یا نہیں ہو چاہیے جی؟ دیکھو جی آ مجھے, مجھے کوئی آتا ہے دعوت کرنے شام خود میں کہوں ساجد کو دیکھو کہاں ہے تو ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ اولاد آنکھوں کے سامنے ہو دیکھو جی ولزینہ منوسل اکرے اور جو لوگ ایمان لائے اور ساتھ دیا ان کا ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ وہ بھی مومن ان کی اولاد بھی کیا مومن ہے لیکن اگر کوئی کوتا ہی ہوگی عمل کے اندر تو فرمایا ہم اپنا فضل کریں گے الحق نا بہن لاہ کر دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو اب بات ہی سمجھ اولاد کو لہ کر دیں گے لیکن یہاں ایک وہمہ پڑتا تھا کہ اولاد کو کیسے لہک کریں گے اس کی ایک صورت یہ بھی تو ہوتی ہے نا کہ اولاد کا کچھ رتبہ اونچا کر دو اور بزرگ کا کچھ کا کر دو نیچے کر دو اور دونوں برابر ہو جائیں پر میں نہیں ایسے نہیں ان کے اعمال میں کوتا ہی نہیں ہوگی ان کا مقام اونچا ہی رہ گیا کتنا کرم ہے فضل ہے ہما التنا من ہے من شاعر اور نہ گھٹائیں گے ہم ان کے عملوں سے کسی چیز کو یہ سمجھ آ گیا اب آگے فرمایا وتتا بات ضروریات بے ایمار شرط یہ ہے کہ ان کی اولاد ان کا ساتھ دے کس کے اندر ایمان کے اندر لیکن اگر ان کی اولاد کافر بن جائے وہ ایک بڑا بزرگ ہے اس کا بیٹا مرزئی بن گیا تو مرزئی ساتھ ہوگا وہ بدماش کیسے ہوگا اوہ ایمان نہیں یا آج کل یہ شیعہ لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں حضور کی کیا ہے اولاد ہیں سید ہیں تو فرمایا ایمان ہو اگر ایمان نہیں تو اس کا قانون سنو کلو مرے بیما کا صبر ہی ہر مرد اپنی کمائی میں پھنسا ہوگا اگر کافر ہے تو پھنسا ہوگا ایمان ہو ہر مرد اپنی کمائی میں پھنسا ہوگا یہ شرط جو ایمان کی لگئی ہے نا اس کا فائدہ یہ ہے اب امدد نام لفا کے تم اللہ کہ یہ تطیمہ ہے انعام نمبر دو کا وہ کتنی انعام پہلے آ گئے تھے پانچ ولزینام انہوں میں پانچ تھا ایسے نا امدد یہ تتیما ہے دوسرے انعام کا دوسرا انعام کیا تھا جی وہ کھانا پینا میوے تو فرمایا وہ کھانے پینے کی بعد جو ہے نا روزانہ ہم ان کو میوے بڑھا بڑھا کے دیں گے کیا آ یوں کہیں گئے میاں کل تو تم نے میوے پھل لیے تھے اب ہمارا نہ کھا بھاگ جاؤ نہیں بڑھا بڑھا کے دیں گے ہم ہم اور بڑھاتے رہیں گے ان کے لیے میوے اور گوشت ہسب خواہش یا تنازع کا پھر یہ دوست ہوتے ہیں نا بے حجاب دوست ذرا غور کریں جی بےحجاب دوست وہ شربت پیے گلاس کے اندر پانی پیویں تو ایک دوسرے کے ساتھ مزاق کر کے چھینہ جھپٹی کرتے ہیں کیا ایک نے اس کا گلاس چھین لیا دوسرے نے اس کا گلاس چھین لیا پھر ہنستے ہیں خوشتبی کرتے ہیں سمجھے جی تو فرمایا وہاں چھینا جھپٹی بھی ہوگی لیکن چینا جب اندازے کے ساتھ ہو ہوگی ایسے نہیں ہوگا کہ ایک دوسرے کے سر پہ گلاس دیں گے اندازے کے ساتھ مہذب طریقے سے آم کھا رہے تھے جی پور کے آم بند کے اندر اور بڑے بڑے علماء تھے پھر وہ آم کھاتے کھاتے کچھ آم ایک دوسرے کی طرف ایسے ہی پھینک دیتے تھے ایسے پھینک دیتے بڑے بڑے علماء یہ خوش تبھی تھی لیکن حضرت شیخ و جو تھے خاموش بیٹھے ہوئے تھے کسی نے عرض کیا حضرت آپ بھی جواب میں فرمایا میں جواب جاہ خاموشی تم کو جہالت کے اندر زیادہ گئے ہو پھر میں چچا جی یا چھینا جھپٹی کریں گے بیچ بحث کے جام شراب کی کاس آپ کا منہ کیا جی لیکن وہ شراب ایسی ہوگی جہاں آدمی بدمست نہیں ہوگا بدمست نہیں ہوگا نہ گناہ کی بات کرے گا لا لغن پیہا نہ بک بک ہوگا شراب کے اندر نہ گناہ کی بات بلوان اللہ پھر ان کی خدمت کے لیے آپ نے دیکھا ہے یہ ادھر ہے نا ہمارے طلباء ہوتے ہیں مدرسے کے بڑے طلباء کو کہیں نا کام تو ذرا ڈھیلے ڈھیلے چلتے ہیں چھوٹے لڑکوں کو کام بتاؤ تو ایسے بھاگتے پھرتے ہیں یا نہیں یہ خود تجربہ ہے اس چیز کا تیسرے فرمایا وہاں چھوٹے لڑکے ہوں گے کس کے لیے خدمت کے لیے ہوں گے بھاگ سے پھریں گے سمجھے اور ان لڑکوں کو ہم حسین بنائیں گے کیا وہ حسین اس لیے بابا کہ بحث کی نعمتیں ساری حسین ہیں کیا اب بحث کی نیم تین گے اگر تم کہو جی ہمارے سامنے حسین لڑکے کیوں ہیں کالے ہوں تو کالے کٹھے لڑکے ہوئے بحس ہوگی کیا میرے کو کیا نام نہیں ہوگا پھر آپ کہو گے کہ قیامت کے دن تو حسین لڑکے ہوں گے تو آج بھی ہم حسین لڑکے اپنی طرف رکھ لیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھی قیامت میں شراب ہوگی بھائی شراب بھی پیو جواب ہو سکتا ہے نا بابا بحث تو ہے بھی ایش کی جگہ وہاں گناہ کا تصور ہی نہیں ہوگا اس لیے نہیں ہوگا کہ سب کا وہاں موجود ہوگا ہاں غور فرمائیے دیکھ وہ والے ہیں اور پھریں گے گردش کریں گے ان کے اوپر لڑکے لاہوم لہم کا معنی جو خاص ان کی خدمت کے لیے ہوں گے اور حسین ایسے ہوں گے کان ہم لو جیسا کہ موتی ہوں کیا پوشیدہ بھائی موتی جب تک پوشیدہ ہوتا ہے چمک ہوتی ہے باہر کی ہوا لگے تو چمک کچھ نہ کوئی ڈھیلی پڑ جاتی ہے واک بلا باز ملا باز یہ انعام نمبر چھ او پانچ نام پہلے آ گئے تھے درمیان میں تطیمہ تھا دوسرے نام کا یہ نام نمبر چھے اور متوجہ ہوں گے بعض ان کے اوپر بعض کے ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہیں گے یار بے شک تھے ہم پہلے دنیا میں اپنے احل کے اندر ڈرنے والے انجام سے سبب کامیابی نمبر ایک دنیا میں ہم انجام سے ڈرنے والے تھے کہ کیا بنتی ہے ال ایمان و بین الخوف و رجا سان کی اللہ نے ہمارے اوپر اور بچایا ہم کو عذاب جہنم سے سموم کا لوگوں نے مانا ہے؟ لو لیکن یہاں براد کیا ہے جی جہنم بچایا ہم کو عذاب جہنم سے انا پننا من قبلو وبابک کامیابی نمبر دو بے شک تھے ہم اس سے پہلے پکارتے تھے اللہ تعالی کو واقعی اللہ تعالیٰ بڑا محسن اور مہربان ہے اور ذکر فما انتا فریدا رسول میرے محبوب آپ نصیحت کرتے رہیں پس نہیں آپ بے نعمت رب کا بے فضل اللہ اپنے رب کے فضل سے اس کا منع کیا کرو بے فضل اللہ پس نہیں آپ بے فضل اللہ کائن نہ آپ ام یقولون اون نہ شاعر اُن نہ ربا سبھی منور اس سے لے کے آخر تک بلکہ کچھ زیادہ تک ہو آخر سے کو پہلے میں حیران رہا ایک دو سال میں پریشان رہا پرانا کا عرصے سے میں پڑھا رہا ہوں کہ ان کا کوئی ربط نہیں معلوم ہوتا آخر اللہ تبارک پتال نے کرم فرمایا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا سر ربط کیا ہے ام یقولون نہ شاعر و نہربس بھی درمیان میں لکھ لو شکوہ لکھ لو اور طریق المناظرہ بالمشرقین شکوہ ہے اور طریق المناظرہ بالمشرقین ہے لکھ لیا احاشا لکھو یہاں سے آخر سورت تک یہاں سے لے کے آخر سورت تک منکرین توہی تو و رسالہ و قیامت کے مضومات باطلہ کا رد ہے منکرین توحید و رسالت و قیامت کے مظومات باطلہ باطل گمان مذومات باطلہ کا رد ہے تو ہم مشرقین کے ساتھ مناظرہ کر رہے ہیں کتنی چیزوں پہ تین چیزوں پہ توحید رسالت قیامت تو آپ دیکھیں گے کسی ایک آیت کے اندر توحید کے بارے میں ہوگا کسی میں رسالت کے بارے میں کسی میں قیامت کے بارے میں بظاہر آپ دیکھیں گے ربت نہیں ہوگا لیکن آخر مناظرہ جو ہو رہا ہے ان کے ساتھ تو ایک ان کا قول باطل تھا اس کا رات دیا توحید پھر کیا کا قول آ گیا اس کا باد پھر رسالت کے بارے میں آ گیا, اس کا بتلان کر دیا دیکھو جی شکوا لکھا ہے ہم یہ کو کیا کہتے ہیں یہ لوگ شاعر ہیں اس کے کنارے پہ لکھو مطالعے کے رسالت یہ مناظرہ ہو رہا ہے مطالعے کے رسالت اور ان کی بکواس باطل کا رد ہو رہا ہے کیا کہتے ہیں حضور کے بارے میں شاعر ہے انتظار کرتے ہیں ساتھ اس کے حادثہ موت کا مر جائے گا جان چھوپ جائے گی جواب شکوہ فرما جی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں ام تامر ہم کیا حکم کرتے ہیں ان کو ان کے اقتل اس بات کا کہ حضور کو شاعر و مجنون کہیں ام ہم قوم ام یا ام بن بل بل کے حقیقی سبب اس کا یہ ہے کہ وہ قوم ہے سرکش آپ نہ شاعر ہیں نہ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں یہ جی مطالعے کس کے تھا رسالت کے متعلق مناظرہ ام یقول نہ تقوا لا یہ کس کے متعلق ہے قرآن کے متعلق شک والے کھلو کنارے پہ کو متعلق قرآن کیا کہتے ہیں کہ گھڑ لیا اس نے قرآن کو بلّہ جو مین جواب حقیقی بلکہ نئی ایمان لاتی اناد ہے پھل یادوں حدیث جواب الزامی یہ کہتے ہیں گھڑا ہے تو ان کو کہو سارا قرآن چھوڑو قرآن کے ایک جملے کا مقابلہ کرو حدیث آج کا ہے جملہ پس چاہیے لائیں ایک جملہ اس جیسا اگر ہیں سچے ہم کھولے کو میں نے خیر شاید <laughs> یہ مرادرہ کس کے بارے میں ہے توحید کے بارے میں کنارے پہلے کروں متعلق توحید اب دیکھو بظاہر نہیں رابطہ اس کے ساتھ متعلق کس کے توحید کے بھئی یہ جو اللہ تبارک و تعالی کو معبود حقیقی نہیں مانتے دوسروں کو معبود مانتے ہیں حالانکہ معبود کے لیے ضروری ہے کہ کیا ہو خالق ٹھیک ہے نا تو پھر احتمال تین ہیں یا تو ان کا خالق کوئی اور ہو ان کا خالق کیا ہو کوئی اور ہو اس کو معبود بناتے ہیں یا خود خالق ہوں اپنے نفسوں کے کیا خود اپنے یا اس آسمان زمین کو انہوں نے پیدا کیا ہو ان میں سے کوئی چیز ہے نہ کوئی اور ان کا خالق ہے نہ انہوں نے اپنے آپ کو خالق پیدا کیا نہ آسمان زمین کو سمجھے تو پھر خالق صرف اللہ تو معبود بھی وہی یہ متعلق توحید لکھا ہے نا ام من غیر شاعر کیا پیدا کیے گئے ہیں غیر خالق سے شاعر کہنی نہیں کو خالق خالق تو اللہ ہے نا اس کے غیر سے پیدا کیے گئے ہیں ام ہم الخالقون شک نمبر دو یا وہ پیدا کرنے والے ہیں اپنے آپ کو خالق منل ان ام خالق اس سماوا شک نمبر تین یا پیدا کیا انہوں نے آسمان و زمینوں کو حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی چیز نہیں بالکہ نہیں یقین رکھتے بہت جاہل کے ام ان دہم خزائ یہ پھر متعلق رسالت کیا ہے ام ان دہم متعلق رسالت یہ جو حضور کو سچا نبی نہیں مانتے کیا ان کے پاس خزائن ہیں نبوت کے کس کے خزانے جی نبوت کے خزانے ان کے ہاتھ میں ہیں کہ جس کو چاہے نبی رسول بنا دیں جس کو چاہے نہ بنا دیں چلو خزانے کے مالک نہ ہوں تو اس شوبے کے انچارج ہوں شوبہ رسالت کے کا ہوں انچارج بنائے گئے ہوں یہ بھی نہیں ہے ام ان ہم ان دہوں متعلق رسالت کیا نزدیک ان کے خزانے ہیں تیرے رب کے تیرے رب کے خزانے سے مراد ہے نبوت کے خزانے ان کے مالک ام حمل مسایت یا وہ کیا ہیں نگران ہیں مساحت رون جس کو کہتے ہو کہ فلاں آدمی جی اس محکمے کا کیا ہے نگران انچارج ان ہیں ام لم سون یا واسطے ان کے کوئی سیڑھی ہو کہ یستمعون فی ہے کہ سنے بس حباب سیڑھی کے یا ان کی ہو جی بڑی سیڑھی او آسمان تک لے جائے سن آئیں کہ اللہ تعالی نے حضور کو نبی نہیں بنایا نہیں بنایا یا واسطے ان کے سیڑھی ہے کہ سن آئیں بس حباب اس کے فی سب ہے کس چاہیے لائے سننے والا ان کا دلیل واضح کہ حضور نبی نہیں ام لاہول بنات والا بنوں تم بتاؤ یہ کس کے متعلق ہے متعلق توحید رپورٹ یہ جو کہتے ہیں کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں کیا ان کے لیے بیٹے اللہ کے لیے بیٹی کیا واسطے ان کے بیٹیاں ہیں کیا واسطے اللہ کے بیٹیاں ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور تمہارے لیے خود بیٹے ہوں ام تصل ہم آج... اجران یہ کیسے متعلق رسالت کیا سوال کرتا ہے تو ان سے معاوضے کا پاسو ہو بابا پا کے بوجھل ہو گئے ام ان دہم یا نزدیک ان کے غائب ہے جیسے نبیوں کے پاس وہی آتی ہے ان کے پاس بھی کیا وہی آتی ہو کہ کہیں حضور نبی نہیں وحی دیں نزدیک ان کے غیب کی باتیں پر وہ لکھتے ہیں ام یریدون قیدہ یا ارادہ کرتے ہیں صاحب رسالت سے بری تدبیر کا قید یہی مکرو فرے بری تدبیر کا لیکن یاد رکھیں جو کافر ہیں نا ہم المکیدون وہ گرفتار ہوں گے وبال مکر میں یا ارادہ کرتے ہیں بری تدبیر کا تو فلدین کافل و کیا نا جو کافر ہیں ہم المقیدون مقیدون کا کیا مانا گرفتار ہو گئے سمجھے بال مکر میں ہم لم عل غیر اللہ یہ متعلق کس کے ہے یا واسطے ان کے معبود سوائے اللہ کے پاک اللہ اس سے کے شریف ٹھہراتے ہیں بھائی یا اناد مشرقین بس وہ باتیں ختم ہو گئیں اناد مشرقین اور اگر دیکھیں کوئی ٹکڑا آسمان سے گرنے والا تو کہیں گے یہ بادہ ہے تہ بتا حالانکہ ہوگا کیا, کیا ہوگا آگاہ کہ اناد ہے کا اور زار امہال مجرمین اور چھوڑو ان کو یہاں تک ملیں اپنے اس دن کو جس کے اندر ہوش اڑائے جائیں گے قیامت کا دن دیں جو ماں یوں وہ ایسا دن ہوگا کہ نہ کام آئیں گی ان سے ان کی تدبیریں کچھ بھی اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے وائی ظالمو یہ تخویف دنیا بھی ہے تخویف دنیا بھی اور بے شک ظالموں کے لیے عذاب ہے دنیا میں دون عذاب کا پہلے اس دن کے عذاب سے کہ دنیا کا عذاب کیا ہوا جی وہ بادل میں قتل ہوئے کہا تایا یہی ہے مت کے والوں نے کہا متل واسطے ظالموں کے عذاب ہے دنیا کے اندر پہلے اس عذاب سے لیکن اکثر نہیں جانتے واسطے حکم رب کا تسلی خاتم الانبیاء اے میرے محبوب صبر کرو تم باورچہ حکم رب اپنے کے بعد بے شک آپ ہماری حفاظت میں ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے کا گیا ہماری حفاظت میں ہے بس سب ہے بے ہم کا علاج حزن غم کا علاج اور تصوی بیان کر تو صاحب تعریف رب اپنے کے جب کھڑا ہو تو مجلس سے اس کے دو احتمال ہیں ایک تو یہ کہ مجلس سے کھڑے ہو دوسرا یہ ہے کہ سونے سے کھڑے ہو تہجد پڑھو وہ من اللہ قصبے ہو اور رات سے بھی تسبی پڑھو عشاء کی نماز لکھ لو بار نجوم اور وقت پیٹ پھیرنے ستاروں کے ستارے جب پیر پھیرتے ہیں تو کون سی نماز ہوتی ہے صبح کی تو صبح کی نماز کی تاکید کی گئی عشا کی نماز کی بھی تاکید کی گئی تاج ہے نوافل ہیں ان دو نمازوں کی کیوں تاکید کی گئی ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ دو نمازیں جو ہیں نا سب نمازوں سے زیادہ بھاری ہیں کیا ہے کن کے اوپر منافقین میں بھاری ہیں اس لیے ان کی تاکید ہے شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں در قرآن در حدیث اور اصلاحی موائز خالق و کلی شہید ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالص جب کہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں